باب ہفتم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم احسانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا کہ انسان کا کسی سے محبت کرنا تین وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اول اس کے حسن و جمال دوم حسن و اخلاق اور سوم اس کے انعام و احسان کی وجہ سے محبوب حقیقی عقاعد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال اور حسن اخلاق وسیرت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جا چکی نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے اب ہم آقا علیہ السلام کے انعام و احسان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جسے عشق و محبت کا تیسرا اہم سبب قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اللہ تعالی کا احسان عظیم قرار دیا ہے. باری تعالی ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ان ہی عال عمران آیت نمبر ون سکسٹی فور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات بیان فرمائے جو ان پر اس کی آیتیں پڑتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر 164 صرف یہ ہی نہیں رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وسیلے سے تقسیم ہوتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں کیا برا لگا کیا یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا سورۂ التوبہ آیت نمبر 74 فور احزاب آیت نمبر 37 میں شاد ہوا اللہ نے اسے نعمت دی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اسے نعمت دی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم نعمت ہونے کا واضح ثبوت صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک جس میں شاد نبوی ہے بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی دینے والا ہے شیخ الاسلام والمسلمین مجد دین و ملت اللہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی خدا رہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسنات میں سے چند کو یوں بیان فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ٹوٹی آسے بدھاتے یہ ہیں چھوٹی نبضے چلاتے یہ ہیں جلتی جانیں بجاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. رنگ برنگوں کا پردہ دھامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں نظئے روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ سلما سلما کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر گلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ان نہ آتی نا کل ساری کسرت پاتے یہ ہیں کثر ادنا تک کسی کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رب ہے موڑتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں ان کے نام کے صدقے جسے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں دافع یعنی حافظ و جامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت پاتے یہ ہیں ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنچی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں کہدو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھد رضا کا سناتے یہ ہیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب و جلد دوم میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر شفقت و رحمت فرمانا ان عذاب سے دور رکھنے کے لیے تدبیر اختیار فرمانا آپ کا مومنوں پر روف الرحیم ہونا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا امت کو خوشخبری دینا ڈر سنانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا آپ کا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا لوگوں کا تزقِ نفس فرمانا اور انہیں راہ حق کی تلقین فرمانا وغیرہ کون سا احسان ہے جو قدر و منزلت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہوگا اور کون سا فائدہ ہے جو آپ کے پہنچائے ہوئے فائدے سے زیادہ نفع دے سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت ہی کا ذریعہ ہے آپ ہی نے گرہ کو سہارا دیا آپ ہی نے جہالت و گمراہی کی تاریخ وادیوں سے نکال کر فلاح و نجات کا راستہ دکھایا آپ اللہ اضاء وجل تک وسیلہ بنے شفاعت کبرہ منصب پر فائز ہوئے اور امت مسلمہ کی شفاعت کا مجدہ ملا آپ ہی بارگاہ الہی میں امت کے شفی و گواہ ہیں آپ کو بقائے دائمی و نعیم سرمدی حاصل عطا ہوئی ہے اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی اعزاز نصیب ہوا مزید فرماتے ہیں ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقدس شرعن حقیقی محبت کی حقدار ہے اور فطری و طبعی طور پر بھی محبت کے لائق ہے شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی مدارج جن جلد جن اول میں ایسی دلائل نقل کر کے فرماتے ہیں انسان کی عادت ہے کہ جو ایک دو بار اس پر احسان کرتا ہے اور کوئی فانی نعمت اسے دیتا ہے یا کسی نقصان سے بچاتا ہے وہ اس کا احسان مند ہو کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے وہ اس بے مثل و بے مثال ذات عقدت سے کیوں نہ محبت کرے جس نے اسے ہدایت و نجات عطا فرمائی ابدی و سرمدی نعمتوں سے نوازا اور دائمی ہلاکت و عذاب سے محفوظ فرمایا اور یہ بھی انسان کی عادت ہے کہ وہ حسین و جمیل صورت اور اچھی سیرت و بہترین اخلاق کو محبوب رکھتا ہے تو وہ کیوں نہ اس رحیم و کریم اقدس سے محبت کرے جس کا حسن و جمال اور جس کا فضل و کمال تمام اقسام کے فضل و کمال پر حاوی ہے پس ثابت ہوا کہ سرکار عقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے موجود و مستحق ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری محبت ہماری جانوں مالوں اور اولاد اقربا سے کہیں زیادہ ہے اور ہونی چاہیے اور جو اخلاص کے ساتھ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اس کا وجدان آپ کی محبت سے خالی نہیں ہوا ہے جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جانے جاں جانے جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کرام علیہ ردوان کو نصیب ہوا اور نگاہی مصطفیٰ علیہ السلام کے فیضان سے ہی صحابہ کرام آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے بن گئے آکا علیہ السلام کا ارشاد ہے میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے صحابہ کرام اپنے آقا علیہ السلام سے کیسی محبت رکھتے تھے اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں صحابہ کرام بارگاہی نبوی میں نہایت تعظیم و ادب سے اس طرح بیٹھتے گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کا موقع آتا تو ادب کے باعث کھانے میں پہل نہ کرتے ابو داود آپ کے وزو کا پانی اور تھوک مبارک اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر مل لیتے بخاری صحابہ کرام علیہ السلام کے تبرکات کی حفاظت و تعظیم کرتے اور ان سے برکت حاصل کرتے آپ کے موئے مبارک کئی صحبۂ کرام نے محفوظ کیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ انہا موئے مبارک دھو کر اس کا پانی مریضوں کو دیتی بخاری حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کا جبہ مبارک دھو کر بیماروں کو پیراتی تو وہ شفا پاتے مسلم حضور علیہ السلام کا ایک پیالہ حضرت انس کے پاس ایک حضرت سہل کے پاس اور ایک پیالہ حضرت عبداللہ بن سلام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے پاس محفوظ تھا بخاری آقا علیہ السلام نے جن کپڑوں میں وشال فرمایا انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محفوظ کر لیا اور وہ ان کی زیارت بھی کراتی تھیں ابو دعوت ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کے سر کے اگلے حصے پر دستے شفقت پھیر دیا تو انہوں نے تمام عمر بشانی کے بال نہ کٹوائے ابود غزوہ بدر نے ایک صحابیہ کو حضور علیہ سلاۃ نے اپنے دست اقدس سے ہار پہنایا تھا انہوں نے ساری عمر اس ہار کو گلے سے جدا نہ کیا اور انتقال کے وقت نصیحت کی کہ اس ہار کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے مسند احمد ایک دن آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشکیزے کے دھانے کو کاٹ کر بطور تبرک محفوظ کر لیا ابن ساتھ حضرت کردم رضی اللہ عنہ نے حجت الوداع کے موقع پر آپ کی زیارت کی تو قدم چوم لیے اس طرح جب وفد عبد القیس نے بارگاہ اقدس میں حاضری دی تو سب نے سبقت کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ اور پاؤ مبارک کو بوسے دیے ابود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا ہمیں اہل بیت نبوت کے احترام کا حکم دیا گیا ہے کتاب الشفا صحابہ صحابۂ کرام آقا علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے غزۂ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے جذبۂ محبت کی ترجمانی یوں کی پیارے آقا ہم موسا کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے بخاری حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو جب کفار نے سے قید کر لیا اور قتل کے لیے ارادہ کیا تو ابو سفیان نے حضرت زید سے پوچھا اے زید میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں پسند ہے کس وقت یا تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جن کو ہم قتل کر دیں اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو حضرت دسنہ نے جواب دیا اللہ عز و جل کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آکا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس جگہ بھی تشریف فرما ہو وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبنے کی تکلیف ہو اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی دوسرے سے ایسی محبت رکھتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے رکھتے ہیں پھر انہیں شہید کر دیا گیا سیرت ابن صحبہ تحارت کے بغیر آقا علیہ السلام سے مسافیہ کرنا پسند نہ فرماتے حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ کو غسل کی حاجت تھی اسی حالت میں مدینہ شریف کے ایک راستہ میں حضور علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا تو قطرہ کر نکل گئے پھر غسل کر کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم کہاں تھے ارسکی میں پاک نہ تھا اس لیے آپ سے مسافحہ کرنا گوارہ نہ تھا ابو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے وقت شمی رسالت کے پروانوں کی کیفیت ایک شخص نے اہل اممان سے ایسے بیان کی کہ مدینہ والوں کو ایسے حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے سینے بیگجی میں ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھول رہے ہیں السابع. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری کے بعد جب آپ کی یاد آتی تو صحابہ کرام بے اختیار رو پڑتے ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا پھر آپ زار و قطار رونے لگے وجہ پوچھنے پر فرمایا اس دن آقا علیہ السلام مرض الوسال میں شدت آئی تھی مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آقا کا ذکر فرماتے ان کی آنکھوں سے آسو رواں ہو جاتے افروز واقعات کو بار بار پڑھیے اور اپنے دل میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی دیئے کیونکہ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا علامہ یوسفانی امام کرتبی کے حوالے سے فرماتے ہیں جو شخص بھی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر ایمان لاتا ہے اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ضرور موجود ہوتی ہے بعض کی محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے بعض کی ادنا درجے کی بعض لوگ شہبات میں غرق ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے جب کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی سن کر اہل و عیال اور معلومات چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور خطرناک آزمائشوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک اور آپ سے منسوب مقدس مقامات کی زیارت کو تمام مطائے دنیا پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت جلوگر ہوتی ہے البتہ یہ محبت مسلسل غفلتوں کی وجہ سے جلتی زوال پذیر ہوتی پس ضروری ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ از وجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود رہے کیونکہ یہ ایمان کی ضروری شرط ہے انوار محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم